ان اللہ يصلون يا آمنوا صلوا عليه وسلموا اللہم محمد کما سل ابروہی موالا علی حميد مجيد اللهم اللہ على محمد کما حميد مجيد. آج اٹھائیس جون دو ہزار چودہ کو حفظے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو پینتیس میں ہم ان اللہ تعالی صورت الطبہ کی دو کرٹیکل آیات کو ڈسکس کریں گے اور وہ ہیں آیت نمبر تیس اور اکتیس اور باقی اگر ٹائم بچا تو ان اگلی آیات بھی اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر نبن اللہ اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وقالت النصار المسیح بن اللہ جبکہ نصارہ یعنی کرسچنز عیسائی یہ کہتے ہیں عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ناؤدب باللہ من ذالک ذالکا اول افواہم یہ باتیں ان کی منہ سے نکلی ہوئی افواہیں ہیں ان کی منہ کی باتیں ہیں ان کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے اولین کفروا من قبل اور ان کے یہ اقوال جو ہیں یہ نقل ہے ان کو فار کی جو ان سے پہلے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے یونان کے جو گاڈز مشہور تھے چھوٹے جی کے ساتھ وہ لکھتے تھے دیوتا ان میں بھی باپ بیٹے کا رشتہ چلتا تھا بیسیکلی وہ جو غلط انٹرپٹیشن تھی ان کی اپنی اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں وہ پھر انجیکٹ ہو گئی کرسچینٹی کے اندر تو اسی کی طرف اشارہ ہے یغلین من قبل یہ نقل اتار رہے ہیں یہ باتیں کر کے کہ ازیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے منہ کے اقوال ہیں اور نقل اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے گزرے اوط الحم یہ اب اللہ کی طرف سے گاڑا پتوا گیا اللہ ان کو برباد کر دے ہلاک کر دے انا یفقون یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے بیٹا جنا ہے نا باللہ اور پھر وہ اس حد تک آگے چلے گئے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بیکاٹن سن آف گاڈ ہے ویسے جیوز اور کرسچنز کے اندر جو یہ گاڈ کا کنسپٹ موجود ہے اس کی کافی حد تک اصل بھی ہے اس حوالے سے گاڈ کے اولاد کے اعتبار سے بیٹا کہلوانے کے اعتبار سے کہ اوڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات کے اندر اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے اندر جو کنبے کا لفظ ہے یا اولاد کا لفظ ہے وہ ان مانوں میں نہیں ہے جس طرح انسانوں کے اندر باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے بھی محاورتن یہ بات بولی جاتی ہے کہ مخلوق اللہ کا کمبا ہے اور ساری مخلوق کو اللہ تعالی پالنے والا ہے اس حوالے سے تورات اور انجیل کے اندر اولاد کا کانسپٹ اس حوالے سے تھا کہ تمام اولاد آدم اللہ تعالی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ اس رشتے کے اعتبار سے نہیں جو بیکاٹم سن والا ہوتا ہے بلکہ عرف عام میں سمجھانے کے اعتبار سے تو وہ کنسپٹ تو کوئی غلط نہیں ہے لیکن جو کنسپٹ غلط ہے وہ ہے بیکوٹم سن سل بی بیٹا وہ کہتے تھے ازیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سل بی بیٹے ہیں علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیکوٹم سن سل بی بیٹے ہیں نواز اللہ سورہ مریب کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کلیم کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے امدا رحمانی والدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کی یعنی اگر آسمان کے زمین کے پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دینا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا کہ یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی بات جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہی ہے لَم وَلَمْ وَلَمْ أحد اللہ تعالیٰ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا اور اس کے ہم اثر ہوں, اس کا ہم پلّا کوئی نہیں ہے. اب یہ بڑے خطرناک عقائد تھے جو کرسچنز کے اندر اور جوز کے اندر غلوف کی وجہ سے رہے غلوف کہتے ہیں ایکزیجریشن انگلش میں کسی چیز کو بڑھا کر پیش کرنا اس کے پیچھے نیت بالکل درست ہوتی ہے اگر کرسچنز نے جیزس کرائسٹ عیسا علیہ السلام کے بارے میں ڈونیٹی کلیم کی یا ان کو اللہ کا بیٹا کہا ان کی نیت پیچھے درست تھی کہ ہم ان کی شان بڑھا رہے ہیں بدنیتی بھی تو نہیں کیا اسی طریقے سے اس زمانے کے جوز نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کنسپٹ اگر انجیکٹ کیا اپنے فالوئرس میں تو وہ عزیر علیہ السلام کی محبت میں کیا ہے نفرت میں نہیں کیا اور یہ بھی یاد رکھیے آج کے یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں آج کے جو یہودی ہیں وہ پرفیکٹ مواحد ہیں اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس قسم کی چیز تجویز نہیں کرتے یہ اس زمانے کے جوز کی بات ہو رہی ہے البتہ کرسچینٹی میں یہ عقیدہ اسی طریقے سے ہے اس میں بھی تھوڑا سا بگاڑ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کرسچنز کا یہ عقیدہ تھا اللہ تعالی کے بارے میں گاڈ دا ہولی فادر اور سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں گاڈ دا ہولی مدر اور عیسی علیہ السلام کے بارے میں گاڈ دا ہولی سن یہ ٹرینیٹی کا تصلیس کا ان کا عقیدہ تھا لیکن آج کی ٹرینیٹی میں انہوں نے سیدہ مریم کو نکال کے ہولی گوشت جبری علیہ اسلام کو داخل کر دیا ہے اب ان کا تین خداؤں کا جو عقیدہ ہے تھری ان ون کا ٹرینٹی کا تسلیس کا عقیدہ وہ اللہ تعالی کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ہولی گوشت یعنی جبریل علیہ السلام روح ادس کے بارے میں ہے و تع اب اس حوالے سے قرآن پاک نے ان چیزوں کا بڑا رد کیا ہے اور اس کا کلائمکس جو ہے وہ سورت النساء اور سورت الماعدہ کے اندر موجود ہے جو آج غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کرسچنز کی ہے اور ان کی اصلاح کا سبب وہی صورتیں بن رہی ہیں ایک سور عالمران اور ایک سورت النساء اور اس کے بعد اس کا کلائمکس سورت النساء اور سورت الماعدہ یہ تین پرٹیکولر صورتیں اب اس میں اگر میں کراس ریفرنس اس حوالے سے پیش کروں تو گھنٹوں چاہیے لیکن کچھ آیات میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہم ضرور یہاں پر ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں یہ مقدمہ مکمل طور پر سمجھ آ جائے کہ یہ جو انہوں نے ازیر علیہ السلام یا عیسی علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں بیکوتم سن ہیں یا ان کے بیٹے ہیں تو یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ اس کا انٹلیکچل لیول پہ جا کے کس طریقے سے رد فرماتا ہے تو کراس ریفرنس کے طور پہ سورہ عل عمران کی آیت نمبر سیونٹی نائن آپ نکال لیجئے آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں یہ پیج نمبر سکسٹی ون کے اوپر ہے سورہ عل عمران آیت نمبر سیونٹی نائن پیج نمبر سکسٹی ون بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیات پڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ ایون آج کا بھی جو مواد ان کے پاس انجیل یا تورات کا موجود ہے جوز اور کرسچنس کے پاس اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ ایز فار ایز توحید ہید از کنسرنڈ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی آیات اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی العرآن الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب کے ساتھ نہیں ٹکراتی آج بھی جوز اور کرسچنس کے پاس اس تحریف شدہ کتابوں کے اندر بھی کوئی ایسی آیت موجود نہیں انگوس غیر مبہم کہ جس سے وہ اپنے یہ فاسد عقائد ثابت کر سکیں یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک بار بار ان کو کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ جیل لے کر آؤ بتاؤ اس میں یہ باتیں کہاں پر لکھی ہوئی ہیں ایتونی بھی کتاب من قبل قبلی او او اثار علم ان کنتم تم صادقین سورت الاحقاف آیت نمبر چار اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے یہ بحث کرے تو ان سے کہو کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے ایتونی بھی کتاب من قبل حاضہ اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ لے آؤ او اثارت من علم ان کو تم صادقین یا اگر علم کے کوئی آثار چلتے آ رہے ہوں تمہارے انبیاء کی کوئی احادیث موجود ہو تو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو تو ان کتابوں کو اللہ تعالی نے دلیل اس لیے بنایا تحریر کے باوجود کہ وہ تحریف اس لیول کی نہیں کہ عقیدہ توحید اس میں ڈسٹرب ہو جائے ورنہ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر ہدایت ہی باقی نہ بچے اب عقیدہ توحید جو ان کتابوں میں موجود ہے وہ جیوز اور کرسچنز اس کو پریکٹس نہیں کر رہے جیوز تو کافی حد تک بہتر ہے اس حوالے سے کرسچنز تو بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں کرسچنز تو ان کو وہ نظر آتا ہے کہ واقعی یہ پریکٹیکل توحید جو قرآن میں ہے مسلمانوں میں نظر بھی آتی ہے یہ وجہ ہے ان کی اسلام کی طرف آنے کی اب یہ علادہ سے ٹاپک ہے اس میں ایک لیکچر میں ضرور آپ کو کوٹ کروں گا انٹرنیٹ پہ آپ گوگل میں جا کے لکھیں ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام مجھے بائبل نے کس طرح رہنمائی دی کہ میں اسلام کو قبول کروں ایک یوتھ منسٹر ہے امریکہ کا ینگ ایج میں اس نے اسلام قبول کیا اور اس کی پوری سٹوری ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام تو وہ ساری اس کی ویڈیو نکل گی سوا ڈیڑھ گھنٹے کی اس نے بتایا کہ کس طریقے سے میں نے جب تورات اور انجیل پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ توحید اگر اور کسی کتاب میں اس سے بھی بہتر فارم میں ہے تو وہ القرآن ہے پھر وہ اسلام کی طرف آیا الحمدللہ تو قرآن پاک میں یہ جو دلائل ہے یہ الحمد اس حوالے سے بڑے محکم ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی آج بھی تحریف اور ٹیمپر ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے موجود ہیں اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں بات جو سنند دارمی سے ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ تورات کے چند صفے اٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ کیا قرآن تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں تو یہ بھائیو جھوٹی روایت ہے سخت درجے کی ضعیف روایت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ تو قرآن پاک کے بھی خلاف ہے قرآن تو کہتا ہے کہ تورات اور انجیل لے آؤ اگرچہ اس وقت میں یہ تحریر ہو چکی تھی تو یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف اب یہ ہم سورے عال عمران کی آیت نمبر سیونٹی نائن اس کانٹیکس میں پڑھ لیتے ہیں ماں کان بشرین کتاب کسی انسان کو یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تعالی اسے کتاب دے اور اپنی طرف سے حکم عطا فرمائے اور نبوت دے یعنی وہ کون ہوگا پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں کسی پیغمبر کی یہ شان نہیں نہ اس کے لیے یہ روا ہے صحیح ترجمہ ہوگا کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے نبوت اور سکم یعنی اللہ کا امر اور کتاب سم یقول الناسی کون عباد علیم اندون اللہ اور اس کے بعد وہ یہ کہنا شروع کر دے لوگوں سے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرما ہے کسی پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہے کسی انسان کی یہ شایان شان ہی نہیں کہ ہم اسے نبوت اور کتاب اور حکم دیں اور پھر وہ لوگوں کو یہ دعوت دینا شروع کر دیں کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ٹانٹ کیا جا رہا اور جوس کو جن کا یہ کلیم تھا کہ ہمارے یہ سارے عقائد ہمارے پروفٹس نے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیسے ہو سکتا ہے عباد من دون اللہ کے تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر ولاکن کونو ربانی جین بلکہ پیغمبر تو یہ دعوت دے گا کہ لوگوں ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے بحاف پہ لوگوں کو تو ہید سکھانے آیا ہے وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ وہ کہے گا کہ تم اللہ والے بندو ربا ربانیین رب والے بچا بیما بما تم تو الكتاب الکتاب و بما تم تدرسون یہ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اس سے تدریس بھی کرتے ہو ان کتابوں کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے یہ چیزیں انجیکٹ کی جا سکتی ہیں پبلک میں کہ انبیاء بی آئی کرام علی مسلم اس طرح کے شرکی عقائد لوگوں کو سکھائیں گے نہیں اللہ نے کتاب بھی ساتھ نازل کی ہے کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں آج بھی ایون اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات زبور اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل اس کے اندر اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ انکرافون اس اذ ذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے اس کتاب کے اندر بھی الحمد توحید پرفیکٹ ولا كم تخلال نبی جین ارباب اللہ تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا یا اللہ کا پیغمبر تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب كو ربركم بالكری مسلمون کیا اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی دعوت دیں گے بعد اس کے کہ تم اسلام لا چكے ہو کتابوں کے ذریعے تورات اور انجیل کے ذریعے یہ بھی یاد رکھیے تورات اور انجیل کا مذہب بھی اسلام ہے ہم ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے جوز یا کرسچن کہتے ہیں اسلام ایک ہی ریلیجن آدم علیہ السلام کا بھی وہی ریلیجن ہے اور آخری پیغمبر امام کائدات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ریلیجن ہے یہ تمام انبیاء اسلام کے دائی بن کر آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے اسلام کا بانی اللہ ہے اور اس نے انبیاء کرام علیم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور بالآخری نبوت امام کائنات سعید شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام الماما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا ماکانا محمد العبا اہدم رجال رسول اللہ و خاتم النبی اچھا ایک اور کراس ریفرنس ہے اسی حوالے سے جو غلوم ایگزریشن کے ایشو کو کھول کر سامنے لے آئے گا اور وہ ہے سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو چھ آیت نمبر ون سیونٹی ون سورت النسا آیت نمبر ون سیونٹی ون پیج نمبر ایک سو چھ ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک میں بالکل شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب اے جیوز اور کرسچنس مت ایکزوریشن اور غلو کرو اپنے دین کے اندر وَلَا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحق اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ بات جو حق پر مبنی ہو اللہ کے بارے میں کیوں ڈیمیونٹی کریم کرتے ہو کسی اور کے لیے اللہ کے مقابلے پر اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو ٹھہراتے ہو انم المسیح سبن مریم رسول اللہ وکلی متو مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ کلیما اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کلمہ ہیں کیونکہ ان کے باپ کوئی نہیں تھے تو اللہ تعالی کی طرف سے خاص کلمہ کن کے ذریعے سیدہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ان کے لیے حمل ٹھہرا القا مریم و روحم یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے خاص پھونکا و روحم من اور خاص روح ہے اس کی طرف سے اس میں سے نہیں روحم من ہو اس کی طرف سے یہ روح فی ہی نہیں ہے فی ہی ہو تو میں کیونکہ کرسچن بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں سے نکلا تو وہ کہتے ہیں کہ روح اللہ کا وہ غلط مطلب لیتے ہیں اللہ کا بیٹا یہ اللہ کی طرف سے روح روح من ہو فرام اللہ نٹ ام یہ فروم کا لفظ استعمال ہوا ہے من فعمن بلّاہ و رسول پس ایمان لا اللہ اور اس کے رسولوں پر ولا تکو سناسا اور مت کہو کہ تین خدا ہیں ان تحو خیرم باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے انم اللہ الاح واحد بے شک اللہ تو اکیلا الہ ہے تمہارا صبح یکون یق ولد وہ پاک ہے اس کے لیے کیسے شایا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد رکھے بھائی اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے مر جانا ہو اور وہ یہ خواہش کرے کہ میری نسل آگے چلے میرا نام روشن رہے جو الحی القیوم ہے ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے قائم رکھنے والا ہے اس کو اولاد کی حاجت کیوں ہوگی اس کا نام تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا مخلوق کو تباہ ہونا ہے مخلوق کو فنا ہونا ہے کل علیہ فان زمین پر جتنے بھی ہیں ان سب کو ہلاکت آنی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے لہو مافل سماوات و مافل ارب اللہ ہی کے لیے ہے اسی کی بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ کفا ہی وکیلا اور اللہ تعالی اکیلا ہی کا کافی ہے یہ پورا سسٹم گلیکسیز کا اللہ تعالی خود چلا رہا ہے اب یہ بڑا سخت فتوہ آ رہا ہے اسی ٹاپک کو کھول کر لئی اللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کبھی بھی اس بات سے شرمندگی محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کو بلند کرو گے تو تب تمہاری تسلی ہوگی نبی کو خوش کرو گے اس طریقے سے کہ اسے اللہ کا بیٹا یا اللہ تعالی کے ساتھ ملا دو عیسی علیہ السلام کبھی اس چیز پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے اس کے لیے سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے اسے عبداللہ کہا جائے ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں محمد ابد ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں عیسیٰ کبھی اس بات پہ شرمندگی محسوس نہیں کریں گے کبھی وہ اس بات سے آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے ولل بلائی اور نہ ہی فرشتے اس بات سے کبھی شرمندگی محسوس کریں گے المقربون جو کہ مقرب فرشتے ہیں ومن عبادتی اور اگر بالفرض کوئی ہمارا بندہ کہلانے سے شرم محسوس کرے چاہے کوئی پیغمبر ہو یا فرشتہ ہو آگے بڑا گاڑا فتوا آنے لگا یہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے اگر کوئی اس بات پہ آر محسوس کرے اور یہ آج ہی حالات ہیں آپ دیکھ لیں جو یہ نام نہاد اولیاء اللہ بنے پھرتے ہیں آج کل کے لوگوں نے بنا دیے ہوئے ہیں وہ اپنے ساتھ اتنی اتنی لمبی دمے لگاتے ہیں پتہ نہیں وقت اور فلاں اور فلاں فلاں میں کہتا ہوں انہی کو اگر آپ لکھ دینا اللہ کا بندہ فلاں تو وہ تو کہیں گے آپ نے ہماری بےزتی کر دی ان کا دل اس بات پر گواہی دے گا انہیں برا لگے گا اور یہاں تو فرشتوں ال الا فرشتوں اور ال ال ازم پیغمبر عیسائی مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کبھی وہ آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے اور اگر کوئی آر محسوس کرے اس بات سے وہ یس اور وہ تکبر کرے اور کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں بنتا میں کو بہت بڑا بڑا یہ علقہ بات لگائے جائیں الیہ جمعی ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ قیامت آمد اپنے حضور جمع کرے گا آمنوا وعملوا الصالحات تو ان میں سے جو لوگ ہوں گے ایمان والے اور نیک امال کرنے والے اجور ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے امال کا پورا پورا بدلا دے گا وہ یزید اور اپنے فضل اس سے اسے بھی زیادہ دے گا وہ امین کپور اور ان میں سے جو ایسے ہوں گے جنہوں نے تکبر کیا ہوگا آر محسوس کی ہوگی شرمندگی محسوس کی ہوگی اللہ کا بندہ کہلانے سے وس اور تکبر کیا ہوگا فار یو ہیو تو ہم ایسے لوگوں کو شدید ترین دردناک عذاب دیں گے بات ہو رہی ہے پیغمبروں اور رشتوں کی تھرا پنجابی کیا جانا نا کہنا تین سنانا نوں انہوں نے یہ حرکت نہیں کی کبھی بھی معاذ اللہ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا یہ مقام ہے تو تم کس باقی کی مولی ہو تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کہ تم اپنے بارے میں اس قسم کے الکابار لگاؤ ولا یدون اللہ ولیم و سیرا اور تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جب اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو کسی کو دوست پاؤ گے نہ مددگار پاؤ گے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب گرفت کرے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احتاب کا مقابلہ کر سکتا ہے باللہ تعالی. یہ دو کراس ریفرنس کے طور پہ آیات آ گئی جس میں غلوم کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈینائی کیا کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو کے بارے میں اتنے بڑے بڑے کلیم کرو جو ان کی شان کے شایان شان نہیں ہے یہ ان کی توہین کرنا ہے گستاخی کرنا ہے بولے بل تعالی اب اسی سے اگر آپ دو صفحے آگے چلے جائیں اللہ تعالی نے بات اور کھول کر بیان کی سورت المائدہ کی آیت نمبر سترہ پیج نمبر ہے ایک سو گیارہ بلو والے قرآن میں آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسی ابن مریم ہی اللہ ہے یعنی یہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ اس زمانے میں پروٹیسٹنٹ نہیں تھے لیکن جیکو بائٹس مشہور تھا ان کا ایک فرقہ یا خوبیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کرتے تھے وہ کہتے تھے وہ اللہ کے بیٹے نہیں وہ خود ہی اللہ نے روپ دھار لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک یہ کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کہتے ہیں عیسا ابن مریم ہی اللہ ہے اللہ اکبر اب اتنا بڑا جملہ بولا جائے تو اللہ کا جلال آئے گا نا اللہ شی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا مریم کہ اللہ اگر کر دے ابن مریم کو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ تمہارا بنایا ہوا جھوٹا خدا جو خود انہوں نے ڈیونٹی نہیں کلیم کی خدا تو وہ ہوگا جس کو موت نہ آئے اللہ پر مارے اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ کر لے کہ عیسا کو موت دے دے ہلاک کر دے وہ اور اس کی ماں کو بھی پمن ارد جمی آ اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے وہ ہے ہو الحی القیوم جس کی زندگی اپنی ہے باقی سب کی زندگی اداری ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی کیا بگاڑ لے گا اللہ کا اگر اللہ ارادہ کرے کہ ای ابن نے مریم ان کی ماں اور زمین میں جتنے ہیں ان کو ہلاک کر دے وی ملک اس سماوتی اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین اور آسمان کی وماں بہینہ اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یخلکما یشا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جو چاہے پیدا کرے جہاں اس نے ٹو ملین مخلوقات اس روئے ارض پہ پیدا کی ٹو بلین بیس لاکھ سے زیادہ انہی میں سے عیزاء اسلام کو بھی پیدا کر دیا یہ دو بیس لاکھ جو ہے یہ اسپیشیز یعنی انسان ایک اسپیشیز گھوڑا دوسری کبا تیسری چیل چوتھی کبوتر پانچویں اس طرح اگر اسپیشیز گنے نا اینیمل کنگڈم اور پلاٹ کنگڈم کی صرف اس زمین کے اوپر تو بیس لاکھ سے زیادہ ہیں یہ نیشنل جگرافک اور ڈسکوری چینلس کے فیگرس ہیں اس حوالے سے اگر آپ نے لیکچر میرا سننا ہے تو ہز اللہ ان دا لائٹ آف اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے تقریبا ستر منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے مخلوقات کا تعارف کروایا تو اللہ فرمانا انہیں میں سے ایک مخلوق عیسی مریم ہے اللہ تعالی جو چاہے جس طرح چاہے جس کو پیدا کرے واللہ اللہ علیہ کل شعیم قدیب اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالی جو چاہے پیدا کریں اسی مضمون کو پھر سورت المائدہ میں آگے جا کے مزید کھولا گیا ہے آیت نمبر سیونٹی ٹو آپ نکال لیں پیج نمبر ون ٹوینٹی ون کے اوپر سورت المائدہ آیت نمبر سیونٹی ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم لقت گفر اللہ کال اللہ مریم بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسی علیہ السلام ہی اللہ رب اللہ وقال المسیح جبکہ عیسی علیہ السلام تو خود تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد اے یقوب علیہ السلام کی اولاد ارب اللہ وربکم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انہوں میں جن بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا لپت گفر اور بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے یعنی پہلے پروٹیسٹنٹ یعنی جیکو بائٹس کا رد ہوا اب کیتھولک کا ہو رہا ہے کہ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے ومام الاح اِلَّا اِلَا واحد اور کوئی الا نہیں ہے معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے معبود کے تو علم ینتح اور اگر تم لوگ باز نہ آئے جو تم یہ بات کر رہے ہو اللہ تعالی کے بارے میں کرسچنز لن الدین کپرو منہ آزاد العلیم تو ضرور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا تعالی افلا یو بونا إِلَ اللہ و یسترون تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہو اور اس کی طرف استغبار کرتے ہو واللہ اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے مل مسیح عبن رسول یاد رکھو عیسا تو کچھ نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے قدلت من قبل ہر رسول اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے وہ امہو صدیقہ اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کان یا کلان تام دونوں ماں بیٹا کھانا کھانے کے محتاج تھے اللہ اکبر ایسی بات کر دی جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے ایک موچی اور ایک عام ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ جائے ایک انجینئر اور ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو عیسیٰ اور ان کی ماں ان کے بارے میں تم ڈونیٹی کلیم کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اس سے اور کس لیول پہ جا کے بات کو سمجھایا جائے سم منظور انا فکون لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہیں وہ تو کہے گا جی یہ تو عشق دیا گلا عشق دے چلے نمبر لائے گئے اکل والے انجیے املا گالیاں وہ اللہ نے کہہ دیا ان کی طرف دیکھو یہ پھر بھی الٹے پھیرے جا رہے ہیں جتنا بھی سمجھا لو ان کے دماغ سے کیڑا نہیں نکلنے کا جب تک اپنا خود قبلا درست نہ کرے البدون امدون اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو عیسا اور ان کی ماں کی مالا یملی کل بر ولا نفا عبادت تو چھوڑو عیسا اور ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے تو بھائی اور عیسا اگر ان کی والدہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں عیسیٰ اور ان کی والدہ عبادت کو چھوڑ دیں الحمد مسلمانوں میں کوئی اپنے پیغمبر کی عبادت نہیں کرتا ڈائریکٹلی لیکن یہ جو معاملہ کہا گیا کہ نفع کے مالک نہ عیسیٰ ان کی ماں نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے وہ هو السمیع العلیم اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے ہر مخلوق کی ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا اللہ کے علاوہ کسی کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اور کمپیٹینس نہیں ہے تو وہ کیسے مشکل کشا کسی کا ہو سکتا ہے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عشا اور ان کی ماں کو من دون اللہ بھی کہہ دیا اللہ کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہ صرف بتوں کے بارے میں یہاں پر یہ معاملہ بھی اس حوالے سے الحمدللہ کلیئر ہو گیا اور اسی کا اب کلائمیکس آگے آنے جا رہا ہے اور صورت المائدہ کا آخری رکو نکال لیجیے وہ ہے اس کا کلامیکس جو فائنل گفتگو ہے اللہ تعالی کی کرسچنز کے ساتھ اس حوالے سے کہ ان کو بات آخری درجے میں سمجھ آ جائے آئت نمبر 116 سو نمبر ایک قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالی نے کھینچا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ مريم اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ فرمائے گا عیسا ابن مریم سے اے ایسا مریم کے بیٹے تخونی اللہ کیا ت نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر مابوت ٹھہرا لیا جائے نے لوگوں سے ایسی کوئی بات کی تھی اللہ میں کہتا ہوں کہ بندے کا کانفیڈنس ہی لوز ہو جائے اور وہی آپ دیکھ لیں آگے عیسا علیہ السلام کا جواب جوابانکھ عیسا علیہ السلام ارض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ماں یکلی ان اقول ما لی وق مجھے کب شایا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں جس کا میں حق ہی نہیں رکھتا میں اپنے بارے میں ایسی بات کر دوں اے اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن ساتھ بات کی اے اللہ تو پاک ہے میں پاک نہیں ہوں اسی لیے ساتھ ایک بات کر دی فقط عالم تاہ اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں ہوگی اللہ اللہ نہیں کی لیکن بات اللہ تعالی سے ہو رہی ہے انسان کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے ان کا انت انت بے شک تمام غیب کے علوم تیرے پاس ہے تو غیب کا جاننے والا ہے اللہ وکم ماں کل ماں اے اللہ میں نے تو ان سے وہی بات کی تھی نہیں بات کی تھی کوئی مگر وہی جو تُو نے مجھے حکم کی اَنِعْبُدُ <اللَّه> کہ عبادت کرو اللہ کی ربی و ربکم جو میرا عیسیٰ کا بھی رب ہے اور اے اولاد یعقوب اے بنی اسرائیل تمہارا بھی رب ہے بکم تو علئی شہیدم ماں تم تو اور میں ان پر گواہ تھا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا فلما توفی اور جب مجھے توفع کر دیا اٹھا لیا اپنے پاس بلا لیا کم تن رقیب علیہ تو اس وقت بھی تو ہی ان پر گواہ تھا وہ تلاک الشین شہید, شہید اور تو ہی ہر بات پر گواہ ہو سکتا ہے اللہ ہر چیز کا ہر وقت علم تیرے ساتھ ہی خاص ہے اے اللہ اگر تو اب ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں وا ان تغفل لهم اور اگر تو انہیں maaf کر دے فانك انت العزیز الحکیم تو بیشک تو غالب ہے حکمت والا ہے تو maaf کر سکتا ہے اپنے بندوں کو لیکن maafی کہاں سے ہوگی وہ تو, تو بات گزر چکی کہ اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی ہے اور سورۃ النساء میں دو دفعہ یہ بات آئی ان اللہ لا یغفر وشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء بے شک اللہ قیامت والے دن اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کوئی شرک کی حالت میں کوئی بندہ آیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے معاف کر دے گا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو انہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کال اللہ اللہ کہ بھائی آج قیامت کا دن وہ ہے جب سچوں کو ان کا سچا عیدہ ہی نفع دے گا لہم جنات ان تجری من ان تختی انہار ان کے لیے ہی ہوں گی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدینا اب ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی تو سچوں کو سچائی فائدہ دے گی مواحد ہی جنت میں جائے گا معافی والی بات کوئی نہیں ہے اب یہ ساری اس حوالے سے میں نے گفتگو اس لیے کی کہ غلوب کی وجہ سے جو اللہ سے و تعالیٰ نے غلوب کے علاج کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی وہ سارا کانسیپٹ بالکل ہمیں کلیئر ہو جائے اور سرت المائدہ کی جو سیونٹی ٹو نمبر آیت ہم نے پڑھی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ اللہ نے نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو توحید کی دعوت دی تھی ان کی توہین نہیں کرنی توحید کی آڑ میں ان کا کوئی قصور نہیں ان کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں ڈونیٹی کلیم کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ گائیڈ لائنز امت کو دے دی صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے جو ہمارے ریسرچ پیپر اندھا دھن پیروی کا انجام اس پہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھنا میری شام کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے نصارہ نے کرسچنس نے اپنے پیغمبر کی شام کو حد سے بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا الحمد للہ ہم یہی کہتے ہیں محمدن عبد ہُوا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اسی طریقے سے مسرت امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ ایک حدیث ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کر دی یا رسول اللہ معاشا اللہ شک اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا اجالتنی ندہ کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا بلکہ یہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے تقدیر کے جو معاملات ہیں وہ اللہ چاہے اس کے مقابلے پر جو دوسری چیزیں ہیں جیسے بخاری اور مسلم میں درجنوں حادیث ہیں جب صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ کوئی سوال کرتے تو وہ کہتے تھے اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں وہ دین کے معاملے ظاہر رسول ہی دین بتائے گا اللہ نے رسول کو دین بتایا لیکن اس طریقے سے جو تقوینی امور ہے تقدیر کے معاملات اس میں صرف جو اللہ چاہے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے خطبہ دیا یہ کتاب الجمہ چیپٹر میں آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گی اس میں انہوں نے کہہ دیا وہ آیت پڑی اللہ و فقد فقفا فن اما جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابی پر فائز ہوا اور ساتھ انہوں نے ایک بات ایڈ کی ایڈ کر دی وہ اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا می اس اللہ و رسول نے کہا بلکہ کہا و میما جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے جلال میں آگے فرمایا بنسل خطیبا کتنا برا خطیب ہے تو یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تجھے کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی یعنی مجھے اتنا کیوں اللہ کے ساتھ کمپیئر کیا جس نے ان دونوں کی بات انہوں نے غلط کوئی نہیں کی تھی بات بالکل ٹھیک اور کانٹیکسٹ سے بھی آؤٹ نہیں تھی پہلے وہ بات کر چکے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا تو کوئی بری بات نہیں کانٹیکٹ کے ساتھ تھی آؤٹ آف کانٹیکٹ نہیں تھی بالکل درست بات تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ومئی آسیح ماں جس نے ان دونوں کی, کی یہ دو ہیں ایک الہ ہے تو کہ ومئی آص اللہ رسول ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمائی ابود میں آگے الفاظ آتے ہیں آپ نے اس کو پھر وہاں سے کہا آپ یہاں سے پہنچا تو اتنی بڑی بات کر دی یہ ہے احتیاط ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب اگلی آیت پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ گفتگو کر کرتے ہیں یہ تیس نمبر آئے سورت الطبا کی اکتیس نمبر آئے اس پہ تو میں تقریباً دو تین سو منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں یہ اتنی اہم ترین آیت ہے قرآن پاک کی اور اندرزون ان پیروی کا انجام وہ پمفلٹ بھی اسی آیت کے اوپر ہے اتحدو اخبار اربام من دون اللہ یہود و نسارا نے اپنے علماء اور اپنے جوگیوں اور بزرگوں کو احبار کہتے ہیں وہ عالم جو علم کی گہرائی میں ہوں وہ روحبان اور یہ اللہ والے درویش لوگ یہود و رسارا نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنے بزرگوں کو ارباب مندون اللہ رب کا درجہ دے دیا تھا اللہ کو چھوڑ کر ول مسیح مریم اور اس علیہ اسلام کے بارے میں ڈیونٹی تو انہوں نے کلیم کی ہی تھی جو ہم پہلے ذکر سن چکے وما امیر ابد اللہ ہوں وا جبکہ ان کو حکم نہیں ہوا تھا مگر صرف یہی کہ ایک الہ کی عبادت کرو لا اللہ ہو کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے سبحان ہُو اما وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں اللہ بے پرواہ ہے سبحان رب عزت اما وسلام علی المرسلین الحمد اللہ رب العالمین سلامتی ہو انبیاء پر جنہوں نے خالص توحید پیش کی اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کے پیغمبر جنہوں نے خالص توحید پیش کی اللہ تعالیٰ کو یہ غلط عقائد جو اس کے بارے میں کلیم کیے جائیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا سبحان ربک رب کا رب الزت اس کی شان بہت بلند ہے وہ سلامین اور سلامتی ہوحمد اللہ رب العالمین یہ سورصفات کی آخری تین آیات ہے تو یہ تو توبہ کی اکتیس نمبر آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جوز اور کرسچنس کی ایک اور بیماری بتائی کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو بھی رب کا درجہ دے دیا تھا یعنی اس طرح ان کو اندھا دھند ان کی پیروی کرتے تھے اسی لیے اسی آیت کے کانٹیکس میں, میں میں نے دو لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں میں یہاں پر حوالہ دے دوں مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے کے نام سے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج آج میں علاج نہیں تجویز کر رہا علاج قرآن پاک سے میں نے اس میں تجویز کیا ہے وہ ایک سو تیرہ منٹ کی گفتگو ہے تقریباً سمجھ لیں دو گھنٹے کی اور اسی کا بھی پارٹ ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں اور علماء کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جن جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور لوگ ان کو بڑا بڑا, بڑا بزرگ سمجھتے ہیں کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ الا اشرف علی تھانوی رسول اللہ معذ اللہ اللہ کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اس قسم کی کئی غصہ کلمات جو ہیں ان کا میں نے الحمدللہ تحقیقی جائزہ لیا ہے اور یہ لیکچرس کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے یہ سیونٹی ون بی جو ہے یہ ایک سو بتیس منٹ کی سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن آج کی گفتگو کے ساتھ انصاف یہ ہے اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں انشاءاللہ اب اس سے آگے آیات تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ بمشکل ہمارے ٹائم کے اندر یہ گفتگو مکمل ہوگی بھائی اس حوالے سے اس آیت کی تشریح کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس کی دو تشریحات بنتی ہیں یہ اتخدو احبار احمران احم من مندون اللہ یہود و نثارہ نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اللہ کے مقابلے پر اپنے رب کا درجہ دے دیا تھا ایک تو ہے اس کی طویل خاص اور دوسرا ہے طاویل عام طویل خاص کے اعتبار سے تو ہم کچھ آیات سن چکے ہیں عیسی علیہ السلام کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کی انہوں نے یا یہودیوں نے اس وقت اس اسلام کے بارے میں ڈونیٹی کلیم کی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا اس کا مطلب جو ہے وہ ڈوینٹی کلیم کرنا ہے کیونکہ انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے اور رب کا اگر بیٹا تجویز کریں گے تو اس کو پھر رب ماننا پڑے گا اسی لیے وہ کہتے ہیں سن گاڈ اللہ اللہ کا بیٹا تو طویل خاص کے اعتبار سے تو میں نے قرآن پاک سے کراس ریفرنس کے طور پر ان چیزوں کا رد کر دیا ہے کچھ مزید احادیث اس حوالے سے میں پیش کر دیتا ہوں پانچ صحیح اسناد احادیث ہیں جن میں سے چار بخاری اور مسلم میں موجود ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی نہا کہتی ہیں کہ جس مرد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے اندر اپنے مبارک چہرے سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث اور یہ ساری حادیث ہمارے ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود اور میں نے اس پہ الگ سے ربی الاول کے مہینے کے اندر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے پورا لیکچر دیا ہے سوا دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں یہ آخری وصیت ہے مرض وفات میں ہم معائشہ کہہ رہی ہیں تو یہ میں نے اس میں ڈٹیل کے ساتھ گنبد خضرہ کا مسئلہ مسجد نبوی کا مسئلہ قبروں پہ عمارتوں کا مسئلہ میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 63 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہے یا ہمارے کا جو چینل, چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے میں بھی چینل موجود ہے انجینئر محمد علی مرزا اس پہ آپ کو یہ لیکچر مل جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث عمشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور پھر عم ع عائشہ کے آگے الفاظ ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے کی دیوار گرا دیتے تاکہ لوگ قبر مبارک کی ڈائریکٹ زیارت کر لیتے لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ سجدہ کریں گے اس لیے حجرے کی دیوار نہیں کرائی ہے معاشا کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں اور یہاں امت سجدے کر رہی قبروں میں کہتی شرک ختم ہو گیا تو میں نے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروایا دعا صرف اللہ ہی سے اسی کے آخری 25 منٹ میں وہ الگ سے بھی ہے مسئلہ نمبر 8 کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے تو اس میں بتایا کہ ہاں کر سکتا ہے ہم اسے کافر نہیں کہتے لیکن کلمہ کو مشرق ہوگا وہ خلے تعالیٰ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ پہلی جو تھی بخاری و مسلم دونوں میں دوسری صحیح مسلم میں جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف پانچ دن پہلے ہمیں خطبہ دیا پانچ دن پہلے اس میں الفاظ ہے اور کہا خبردار تم میں سے اگلے لوگوں کی حالت تھی کہ اگر ان کا پیغمبر یا کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں پیغمبر یا نیک آدمی بھائی اگر یہ کام نہیں ہونے تھے تو حضور کو ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے وفات کے وقت اس بات کی یہ ٹینشن اسی لیے ہے کہ یہ معاملات ہونے والے تھے تیسری حدیث بیس نہیں بخاری اور مسلم کی متفق لے حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے بیماری کے یہ مسلم میں تو یہ الفاظ ہے آخری دن تھے بخاری میں الفاظ نہیں بخاری میں صرف یہ واقعہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے دنوں کے اندر سعید عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی دو بیویاں حضور کی موجودگی میں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے وہاں پر ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق بن کر قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے اور یہ نہ سمجھے گا یہ ماضی کی باتیں ہیں بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث جو چوتھی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے سابام علی مردوان نے ارض کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نسارا ہے آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے ولی تعالی. تو یہود و نصارہ کی جتنی بیماریاں قرآن اور احادیث کے اندر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی ٹرانسفر ہوگی بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص دعا کی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی وہی پانچویں حدیث مسند امام احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری یعبدو اے اللہ تج القبری وطن میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تا الحمد الحمدللہ اس دعا کی برکت سے اس قسم کی خرافات سے محفوظ ہے الحمد للہ وہاں پر تو کوئی نزدیک بھی نہیں لگنے دیتا یہ اگر سمجھتے ہیں نا یہ ڈھول مارنا اور یہ جتنی ایکٹیویٹیز یہاں پرفارم کر رہے ہیں یہ اگر کوئی اتنے ثواب کے کام ہے تو یہ روزہ شریف پہ کر کے بتائیں نا وہ اللہ تعالی کی خاص حفاظت میں اس حوالے سے الحمدللہ تو یہ پانچ احادیث اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں لیکن آج ٹائم نہیں مسئلہ نمبر سکسٹی تھری میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں یہ تھی اس کی طویل خاص لیکن طویل عام کے اعتبار سے ایک مفہوم اس کا اور بھی بنتا ہے یہود و نسارا نے اپنے علماء اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر اس کے سپورٹ میں ایک ضعیف حدیث ہے وہ میں بیان کر دوں لیکن وہ روایت ضعیف ہے میں اس کی دلیل پھر قرآن سے دوں گا ضعیف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج سے تین چار سال پہلے وہ کہیں روایت بیان کی تھی میرا رجوع بھی ریکارڈ پہلے بھی ہو چکا ہے اس میں بھی دوبارہ ریکارڈ ہو جائے گا اس آیت کے کانٹیکس میں شیخ البانی کو استحادی غلطی لگی وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں لیکن یہ پکی ضعیف روایت ہے خود امام ترمزی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا لیکن اس کا فہم صحیح ہے فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن میں وہ حدیث ہے جامع ترمزی میں انٹرنیشنل امریکی کے مطابق تین ہزار پچانوے نمبر ادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم تائی کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یارسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ایک آیت ہے میں اس کی تفصیل سمجھنا چاہتا ہوں اور یہی آئےت پڑھی صورت و توبہ آئت نمبر اکتیس اٹ حضو احبار مرحبان احمد ارباب مندون اللہ یہود نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ چیز ڈسکس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی بات کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کر لیا کرتے تھے انہوں نے کہا ہرسول ایسا ہی تھا تو فرمایا یہی تو ان کو رب منانا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر علماء اور بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کرنا شروع کر دو یہ روایت ضعیف ہے اس کے اندر وہ راوی ہیں وہ راوی محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں امام ترمزی نے بھی خود اس حدیث کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہے البتہ اس کے طویل عام کے اعتبار سے مفہوم میں وہ آیت سورت الاحقاف کی آیت نمبر فور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتونی بھی کتاب من قبل او اثارت من علم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اے کفار اگر تم سچے ہو اپنی باتوں میں تو اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی یا انبیاء کے آسار تمہارے پاس موجود ہو وہ لے کر آؤ ان سے میرے ساتھ بات کرو اگر تم سچے ہو تو کتاب اللہ اور سنت کو قرآن نے دلیل بنایا اگلے امبیا کی یعنی تم یہ نہ کہو کہ ہمارے بزرگوں کے یہ عقیدے ہیں اس کے کانٹیکس میں اللہ تعالی نے کہا کتاب لے کے آؤ کوئی ہے تو احادیث ہیں تو وہ لے کر آؤ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہاں بزرگ اگر شیخ علماء وہ بات کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یا قرآن پاک موجود ہے سارا آنکھوں پر لیکن ان کے اپنے ذاتی فتاوا تو نہ ہو قرآن و سنت کے خلاف اور دوسری آیت سوریہ المران کی انیس نمبر آیت ہے ان دینا اللہ علیہ السلام بے شک اللہ کے حضور ایکسپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے وہ مختلف اللہ دینا بغیم بین اور یہودارا کے بڑے بڑے بزرگوں نے جو اس کتاب کے آ جانے کے بعد العلم آ جانے کے بعد جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو بغیم بئن آپس کی ضد کی وجہ سے کیا اور پھر اللہ تعالمات ہم ان قریب ان سے حساب لیں گے یہ یہد ان کے اندر بیماری علماء یہود کو پتا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات اور انجیل کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کو یہ ہی لکھی ہیں سورت العراف میں آتا ہے سورت البکرا میں یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو لیکن زد اپنی چودھراہٹ بغیم نہ جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا ارج ٹو ڈومینیٹ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلے میں کس کے پیچھے کیوں چلوں اسی وجہ سے علماء یہود اور علمائے نصارا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا بل یم بئی نہوم آپس کی ضد کی وجہ سے ہٹدرمی کی وجہ سے بِاللَّهِ تو یہ بھائیو اس حوالے سے میں نے گفتگو کرنی تھی تو یہ مفہوم بالکل ٹھیک ہے اور قرآن پاک میں کئی ایک جگہ پہ یہ مضمون آیا ہے کہ قیامت والے دن لوگ اس حوالے سے پریشان ہوں گے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی اپنے بزرگوں کی اطاعت کیوں کی اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ جتنی بھی آیات موجود ہیں میں نے الحمد وہ مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے کے اندر سورت الحداب کے حوالے سے سورت الفرقام کے حوالے سے سورت العراف کے حوالے سے کئی ایک آیات اس میں کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی ہیں اور جو ریسرچ پیپر ہے ہمارا امام الانبیاء کی دعوت قرآن جو آپ کو لیکچر اینڈ پہ بھی مل جائے گا اس میں وہ یہ پوری ہیڈنگ ہے وہ ساری آیات ایک جگہ درج ہے کہ گمراہی کی اصل وجہ بزرگوں کی اندھا دھند پیروی ہے اندھا دھند پیروی نہ ہو ظاہر بزرگوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا لیکن دین فالو کریں گے بزرگوں کو نہیں ورنہ تو میں اب یہاں پر ایک ننگا جملہ وہاں پر بھی میں نے بولا میں پھر بول دیتا ہوں کسی کو برا نہ لگے کہ بھائیو قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہمارے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی کادیاانی ہوتے کبھی تحقیق نہ کرتے کہ ہم غلط ٹریک پہ ہیں اسی طریقے سے بریلوی مکتا فکر کے بڑے عالم ڈاکٹر تیر القادری صاحب کے اگر امی ابو کادیانی ہوتے تو ڈاکٹر تیر القادری صاحب بھی قادیانی ہوتے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ادروائز نہیں اسی طریقے سے دیوبان مقبہ فکر کے بڑے عالم مولانا تارک جمییر صاحب اگر ان کے امی قادیانی ہوتے تو وہ قادیانی ہوتے اللہ یہ کہ تحقیقی کبھی توفیق مل جاتی ابھی وہ اس لیے وہاں پر ہیں کہ وہ اسی مکبہ فکر میں پیدا ہوئے اسی طریقے سے اہل حدیث مکبہ فکر کے ساجد میر صاحب یا آپس صحیح صاحب اس لیے وہ اہل حدیث ہیں کہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ اسی فکر کے اگر وہ قادیانی ہوتے تو یہ بھی قادیانی ہوتے اسی طریقے سے اہل تشید کے ساجد نقوی صاحب ان کے ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بھی سوچیں کہ ہم اگر کسی مکمہ فکر میں ہیں کوئی بریلوی ہے جو بندی ہے اہل حدیث ہے اہل تشیو ہے یا ایون قادیانی ہے جن سے ہمارا اس درجے کا اختلاف ہے کہ ہم انہیں اسلام کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا ہوگا قیامت والے دن کیا وہ یہ کہیں گے اللہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے جن کے پیچھے میں چلتا ہوں یہ دنیا میں تو دھوکا دے لیں گے کہ بزرگ پاگل تھے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ میرا ریکارڈ ہے قبر کے چار سوالات اس میں میں نے صحیح بخاری کے رابطے سے بتایا کہ قبر میں چوتھا سوال بھی ہونا ہے پہلا سوال من ربو کا تیرا رب کون دوسرا سوال ما دینو کا تیرا دین کیا تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ماں تقولو فی حق کے حاضر رجول اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر اور مسرت آمد میں آتا ہے بڑی اس مرد کے بارے میں جسے اللہ نے نبی بنا کے تجھ میں مبوس کیا تھا اور جا میں ترمیزی میں الفاظ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تو جو سوال دے لے گا جواب اس سے فرشتے چوتھا سوال پوچھیں گے تجھے کیسے یہ پتہ چلا وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی تصدیق کی کتاب پڑھی نہیں ہوگی سمجھی نہیں ہوگی کہاں تصدیق ہوگی اور جب منافق جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے پوچھیں گے تجھے جواب کیوں نہیں آئے تو وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں اسی بھی کہنے سننی بڑو پر سننی من پڑھ پڑھا کے سننی سن سنا کے سن نہ ہو جاؤ ہم بھی الحمدللہ للہ سنت من حج پہ ہیں ایز اے فرقہ نہیں ایز اے من لیکن سن سنا کے سننی نہیں پڑھ پڑھا کر سننی پورے علم کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ادروائز وائز گمراہ گمراہی ہے اس حوالے سے کافی آزاد ہے لیکن میں اب اسی پر اتفاع کرتا ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے باقی کسی کو شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے اور سیونٹی ون بی یہ میری زندگی کا آپ سمجھ لیں کہ بہترین گفتگو میں سے یہ دو لیکچرس ہیں تقریباً یہ ملا کے چار گھنٹے کی گفتگو بن جاتی ہے اور جو مجھے جس فیز سے گزرنا پڑا اس میں میں نے بتایا کہ میں کیسے ریورٹ ہوا کتاب اللہ پڑھ کر اپنی میری پرسنل اس میں سٹوری بھی موجود ہے وہ جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ اس کرا ہاؤ بائبل لیٹ می ٹو اسلام تو اسٹوری کو آپ کہہ لیں کہ ہاؤ قرآن لیٹ می ٹو اسلام ہاؤ دس فائنل می ٹو ایکسپٹ ٹرو اسلام تو وہ میری سٹوری ہے 71 اے بزرگوں کی اندھا دند پیروی کا انجام اور اس کا علاج ایک سو تیرہ منٹ کی وہ گفتگو اور اسی کا بی پارٹ ہے سیونٹی بی ایک سو بتیس منٹ کی گفتگو